بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی ومر ادا تلاحا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے و نہاری ادا اور دن کی جب وہ اسے ظاہر کر دے یعنی سورج کو شاہا اور رات کی قسم جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے وہ سما بناہا اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے پیدا کیا <تبون> دل والارض اربا ماتہا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا وہ نفسم واسواہا اور نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا فما فجورا و پھر اس نے اس کی طرف اس کی نافرمانی اور پرہیز الہام کر دی اس کے دل میں ڈال دی قد افلح من منزکہا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا خواب من دس اور ناکام نا و نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا قدبت سمود بھی تغاہا سمود نے جٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے اشکا جب اس کا بدبخت ترین آدمی کھڑا ہوا اٹھا فقال اللہ رسول اللہ کا تو انہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سمود کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی عطا کی تھی تو صالح صح سلاۃسلام ان کے نبی اور رسول تھے یہ ایک معجزہ تھا قوم سمود کے لیے ایک دن اس کا پانی پینے کا ہوتا ہے ایک دن باقیوں کا اور کہا گیا تھا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا اتنی فقر دبو فرا تو انہوں نے اس کو جٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں پدم دمام ربوہ ہم ربہم دمبی ہم تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پیس کر رکھ دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا وہ لائق رقبہ اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا